چارما مسفرین چوتھا فرمایا ایسا عالم جیڑا اپنے علم تو نہ اٹھا یعنی کتاب مضمون یعنی شاہد بن سباب لگے جا جا <تصحف> <ناؤسو> تصحف>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 جنت جنت سوکھا جواب ہے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 ولكن ولكن اللہ یجتبی مر, مر رسول, مل رسول مل مجھے دو آیت مبارک لگ اللہ اللہ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہ اص اپنے غائب واسطے اللہ تعالی اللہ تعالی تعبی اطلاع بالکل نہیں دے گا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 دی دے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دا دلوقت دلوقت قیامت غائب ہے غائبافی نہیں کیونکہ کسی ہر ایک تو چھپیا قیامت کدو ہوگی وقت قیامت لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالی اس کا چنیا کو چھپان چھپان جسل غائب جناب غائب ہاں مارفا ہومال دا کر کے میم ہے یا نہیں گائب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 لیکن CID <سؤال> CID دی <سؤال> CID دی. CID پولیس مسلمان فی کی جی ہوا ہندو سکھ مدرسے بال نہیں سکے مولوی ساحب سا مکر سائی اپنا کام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 لوگ اصی رہسلا اگلا جی اتنا ٹور ادا گی ٹاور ہی ہونی سانگ کی مشرقی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 شرمن تخت اولا ماٮٔ مساجد هم هم خراب من اول ما احم شرمن تحت اولام احمد شروع شر من تحت کتاب من ہم <مساجد> <مالتر جاروس> تخرج الفتنا وفی ہم مولا علی راوی نے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 خود یہ آپ نہیں کر رہا مغفرت میں راہ چوکھا گھنگ گیا نند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 بیا کافر منافق دنیا کو رسول دا فرمان. رسول منافک دا یعنی کہ میرا علم چ حالت پڑھا ہے پیسہ لوائے ایڈے مفت ہی نہ بلکہ تو آگو پیسے پلو ڈیون تا بھی نہ ہی میں کہنا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 دھی چو دا جڑھے تے دے تے آج زلت آئیے تے کوٹے چونجنا پے ہونما چو ہو دا مشنوی بناوٹی عزت پہ بڑھیں دی حضرت تے عمر نہ رالتے ہیں <تصفح> ہے فدو قوم کو دوکھا پہ نہیں دی <تصفح> <tus> تو عمر ہائیں تیرے کول عمر اللہ کو کم ہے <tus>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 حقیقت کہ کوفر کا علم ہی کہ نہ داخل حدیث ہے لیکن ایسا دلو نبی دا اپنا علم پہلے so ہو کیونکہ نبی اپنے in کہ نبی آ کے کافر دا پڑھا کافر جیڑے کافر کتے رسول اللہ علم قرآن حدیث اللہ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 ہلال حرام. حرام کو حلال دنیا سمجھ دیئے, گناہ کو سمجھ دیئے. چود. دا مال لٹے دے چود. خیال جو بیان کر سو کام واقع زبردست کرامتا پید بندے جتنا ہلال خوشی کرامتا ودیا پیدا تھی سن یعنی لگا کہ او کام عبادت نال جنے نہیں حاصل آد میں شریف تو پر اتھا آپ خاندان آ فرمائیں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 جتنا لگیے ہی کن بھینا میں کا جٹ بندہ ہی ہلال ہونا ہی جو لنگر پی نہیں پیا کا متا نہیں میں کہیں رلیا کھڑا ہو مال آفر میں دارے سامنے سا پوچھا سکنے یہ پوتر کتنا ہے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 تو وکیل بن دے حکومت یہ دنیا دل بدلنا